تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان کو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کرونا قریب رہا ہے بلندی بے اب رہا ہے ڈبلو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 وأحل الله البيع بحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل كفار صدق اللہ آج کئی ہفتوں کے تعطل اور انقطاع کے بعد الحمدللہ دوبارہ درس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اللہ پاک ہمیں تازندگی اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آج جو دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان آیتوں میں اور ان سے بعد والی آیات میں اللہ نے ربا یعنی سود کی حرمت کا ذکر فرمایا ہے جب کہ اس سے پہلے جو آیات گزری ان میں صدقہ کے فضائل تھے صدقہ کی قبولیت کی شرائط اور آداب اور صدقہ کے مصارف کا بیان تھا کہ صدقہ کہاں خرچ کیا جائے تو صدقہ کے بعد سود کا ذکر یہ حقیقت میں دو جدوں کا ذکر ہے یہ دونوں چیزیں آپس میں ضد ہیں اور مشہور محاورہ ہے تو رف الشیا دیہا چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے ہوتی ہے کسی چیز کی پہچان کے لیے بعض اوقات اس کی ضد کا ذکر کیا جاتا ہے تو صدقہ اور سود یہ دونوں آپس میں ضد ہیں صدقہ کے اندر تعاون کا خیر خاہی کا جذبہ ہوتا ہے جبکہ سود کے اندر بخل اور خود غرضی کار فرما ہوتی ہے صدقہ دینے والے کی نیت واپس لینے کی نہیں ہوتی جبکہ سود پر قرض دینے والا وہ اصل سے بھی زائد کی توقع رکھتا ہے صدقہ کی وجہ سے آپس میں محبت اور الفت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں جب کہ سود کی وجہ سے نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہے صدقہ کرنے والے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اس کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور سود خور پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور اللہ نے اس کے لیے اپنے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے تو یہ دونوں ضد ہیں آپس میں یہاں کے علاوہ تین مقامات اور ہیں جہاں پر اللہ نے ربا کا ذکر فرمایا اور کہا جاتا ہے کہ چار مراحل میں سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا سب سے پہلی ایت سورہ روم کی ایت نمبر انتالیس ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وما من يربو اموال الناس فلا يربو وما من نیت کے ساتھ دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے میں جو دے رہا ہوں اس سے زائد مجھے واپس ملے تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ زائد مل جائے لوگوں کے مال میں تمہارے مال کی بڑوتری ہو جائے لیکن اللہ کے ہاں ایسے مال میں کوئی بڑوتری کوئی اضافہ کوئی برکت نہیں ہوتی لیکن جو تم اللہ کی رضا کے لیے زکوۃ اور صدقہ خیرات دیتے ہو هُمُ الْمُدْعِفُونَ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں دوسری آیت کریمہ جہود کے بارے میں اللہ نے سورہ رسا کی آیت نمبر ایک سو اکسٹھ میں فرمایا کہ ان پر اللہ کی لانت ہوئی اور لانت کے اسباب کیا تھے کئی اسباب بیان فرمائے ان میں سے ایک سبب یہ بیان فرمایا کہ وہ اخری با بقد اس لیے کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ ان کو سود لینے سے منع کیا گیا تھا تیسری آیت سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر ایک ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ دگنا چگنا کر کے بڑھا چڑھا کر سود نہ کھایا کرو یا و تقل الفان والو سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر اور اللہ سے ڈرو یہ بڑھا چڑھا کر کھانے کا کیا مطلب کل بھی ایسا ہوتا تھا آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ سود پر سود لگتا جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ رقم اصل سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی تھی ایک شخص نے ایک لاکھ روپیہ کسی کو قرض کے طور پر دیا اور اس پر مثلاً دو ہزار روپئے سود لینا مہانہ اس نے طے کیا تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ مقروض قرض ادا نہ کر سکتا چنانچہ سود میں اضافہ ہوتا جاتا یہاں تک کہ پھر سود پر سود لگنا شروع ہو جاتا سود کی رقم اور اصل رقم ملا کر دو لاکھ روپے ہو گئے اب دو لاکھ پر چار لاکھ روپے چار ہزار روپے سود تین لاکھ ہو گئے تو اس پر چھ ہزار روپئے سود تو سود پر سود لا الربا ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ میں نے ایک دفعہ اخبار میں دیکھا ایک شخص نے کہا کہ میں نے کئی سال پہلے چالیس ہزار روپئے قرض لیا تھا چالیس ہزار روپے قرض کسی سے سود پر اور اب تک چار لاکھ روپے ادا کر چکا ہوں لیکن اب بھی چالیس ہزار ویسے ہی باقی یوں ایسی مثالیں ظلم کی مثالیں پیش آتی ہیں زمانے جاہلیت میں بھی تھیں اور آج بھی گویا کے جاہلیت قدیمہ میں بھی یہی ہوتا تھا اور آج جاہلیت جدیدہ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے لیکن نام بدل دیے اصلاحات بدل دی خوش اب سود کو سود نہیں کہا جاتا اس کو نفع کہہ کر مسلمان کھاتے ہیں اور توجہ فرمائیے یہ جو سورہ علی عمران کی آیات ہیں آیت نمبر 131 میں تو یہ فرمایا کہ ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اگلی آیت میں فرمایا بتارتی اس آگ سے ڈرو اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس آگ کو میں نے تمہارے لیے تیار نہیں کیا تیار کیا ہے کافروں کے لیے لیکن اگر تم بھی سود خوری کرو گے تو تمہیں بھی اسی آگ میں جانا پڑے گا امام ابنی فرحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ خوف زدہ کرنے والی آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس آگ سے بچو اس آگ سے ڈرو جسے میں نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے اے ایمان والو تمہارے لیے تیار نہیں کیا لیکن اگر تم کافروں والے امال کرو گے تو تم بھی اسی آگ کے مستحق ہو جاؤ گے اور چوتھی آیت بلکہ کئی آیات جن میں اللہ پاک نے ربا کی سود کی قطعی حرمت کا اعلان فرما دیا وہ یہ صورت البقرہ کی آیات ہیں آیت نمبر دو سو اکتر سے آگے تک فرمایا کہ الدین ربا لا یقوم اللبی من حسان <المصر> یہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے اور رکوع کے اختتام تک یہ مضمون سود کی حرمت کا مضمون چلا جاتا ہے جس وقت قرآن کریم نازل ہوا تو عربوں میں دو قسم کا ربا تھا دو قسم کا سود ایک تو میعادی ربا جسے مہاجنی ربا بھی کہتے ہیں ادھار کا ربا اور سود بھی کہتے ہیں یعنی کوئی شخص معین میعاد کے لیے قرض دے کر اصل سے زید طے شدہ زیادتی مقروض سے وصول کرتا تھا جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ کسی کو قرض دیا اور وہ وقت پر ادا نہ کر سکا تو پھر یہ کرتے تھے کہ قرض کی شرح میں اور اضافہ کر دیتے اور کچھ مہلت مزید دے دیتے اس نے کہا تھا کہ ایک سال میں ادا کر دوں گا اور ایک ہزار سود دوں گا ایک سال میں ادا نہ کر سکا اب چھ مہینے مدت اور بڑھا دی لیکن سات دو ہزار روپے سود میں بھی اضافہ کر دیا تو یہ میادی ربا مہاجنی ربا ادھار کا ربا عضرت مجاہد رحیم اللہ فرماتے کے زمانے جاہلیت میں کسی کے ذمے قرض ہوتا وہ ادائیگی میں تاخیر کر دیتا تو قرض کا سود کی رقم میں مزید اضافہ کر دیتا تھا دوسری قسم کا سود جو में میں رائے تھا وہ جسے فضل کہا جاتا ہے زیادتی کا ربا یعنی خرید و فروخت میں یہ سوج جو ہوتا تھا یہ اجناس کے تبادلے میں کہ اگر ایک جنس کا دوسری جنس کے ساتھ تبادلہ کیا جاتا تو اس میں عدل کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا تھا مثلا ایک طرف ایک من گندم اور دوسرا ڈیڑھ من گندم ایک طرف دس کلو کھجور اور دوسرے طرف پندرہ کلو کھجور یوں تبادلے میں عدل کو منحوظ نہیں رکھتے تھے اس سود کے اندر بھی وہی لوٹ خسوٹ تھی جو کہ مہاجنی سود کے اندر تھی لہذا شریعت نے میعادی ربا کو بھی حرام قرار دیا اور زیادتی کا ربا ربا الفضل اس کو بھی حرام قرار دیا اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کلون الربا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں لا یقوما اللہ کما یقوم الدی یتخبت حس شیفان قبروں سے اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر خبٹی بنا دیا ہو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے خپٹی بنا دیا ہو پاگل بنا دیا ہو دیوانہ بنا دیا ہو جب سود کھانے والے قبروں سے اٹھیں گے تو دور سے پہچان لیے جائیں گے اس لیے کہ ان سے پاگلوں جیسی خبروں جیسی حرکتیں وہ ہوں گی آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا دنیا میں بھی سود خوروں کا یہی حال ہوتا ہے پاگلوں جیسی حرکتیں وہ ہر وقت پیسے کے چکر میں اور مال کو بڑھانے کے چکر میں نہ انسانیت کی فکر نہ ایمان کا خیال نہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات پر توجہ بس مال مال مال اسی کے لیے زندہ اور اسی کے لیے وہ مرتے ہیں چار سو سال سے دنیا میں یہ جو موجودہ سودی نظام ہے بینکاری کا نظام یہ وجود میں آیا اس وقت سے آپ دیکھیں تو سود خوروں کا یہی حال ہے ذہنی بے چینی استراب خوف نفسیاتی بیماریاں حالانکہ مادی اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں وہ سہولیات حاصل ہیں جن سہولیات کا ہمارے آباؤ اجداد تصور نہیں کر سکتے تھے بہت سے مغربی ممالک ایسے ہیں جہاں علاج مفت ہے تعلیم مفت ہے ہر شہری ہر چیز حکومت کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود پریشانیاں ڈبلو ذہنی بیماریاں اور وہ اپنی پریشانیوں کو کبھی کھیل کود کے ذریعے سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی رقص و سرود میں ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی شراب میں کبھی نشے میں اور کبھی بدکاری کے ذریعے سے اور ایسی ایسی صورتیں اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی ایجاد کرتے ہیں کہ حیوان ان حرکتوں پر شرمندہ ہو جاتے یہ جو اب یورپ کے اندر اور بعض مغربی ممالک میں ہم جنس پرستی کو قانونی طور پر تحفظ دے دیا گیا دو مرد نیا بیوی بن کر رہ سکتے ہیں یہ کس لیے سکون نہیں طرح طرح کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا آخری انجام کیا نکلتا ہے کہ خودکشی کر لیتے ہیں حالانکہ غربت کا تناسب ہمارے ممالک میں زیادہ نا خواندگی بھی زیادہ علاج معالجہ مہنگا تعلیم مہنگی بے روزگاری لیکن اس کے باوجود اتنی خود کشی ان غریب ممالک میں نہیں ہوتی جتنی خودکشی مغرب کے امیر ممالک میں ہوتی ہے کیوں سکون نہیں اور یہ سکون کیوں ختم ہو گیا سودی نظام کی وجہ سے اور اللہ کے حکموں سے بغاوت کی وجہ سے اور جان لیجیے کہ جو اللہ کا باغی ہوگا اسے سکون نہیں مل سکے گا سکون ایمان کے اندر ہے سکون حلال کے اندر ہے سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے سکون اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور غلامی میں ہے جسے ایمان کی حقیقت اور ایمان کی حلاوت نصیب ہو اور اس کے حلال حاصل ہو اگرچہ تھوڑا ہو اللہ کی قسم وہ بڑی پرسکون زندگی گزارتا ہے اگر حرام کھانے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ حلال کھانے میں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور غلامی میں کتنا سکون ہے تو کبھی حرام نہ کھائیں حرام کماتے ہیں سکون کے لیے لیکن حرام میں سکون اللہ نے رکھا نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی بے وقوف آگ کے اندر ٹھنڈک تلاش کرے گندگی کے اندر تہارت تلاش کرے بیماریوں کے اندر صحت تلاش کرے کیسے ممکن ہے کہ آگ میں اس کو ٹھنڈک حاصل ہو سکے اور گندگی کے اندر اس کو تہارت مل سکے تو اللہ نے حرام میں سکون نہیں رکھا اللہ نے سکون رکھا ہے حلال کے اندر تو آخرت میں جب قبر سے اٹھیں گے سوٹ کھانے والے تب بھی ان کا حال خبتوں جیسا ہوگا دیوانوں جیسا ہوگا اور آج دنیا میں بھی حرام کھانے والوں کا حال وہ خبتوں اور دیوانوں جیسا ہے اور جان لیجئے یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ آج بہت سے گھروں میں نا اتفاقی لڑائی جھگڑے اولاد کی سرکشی بی بی کی نافرمانی اور شوہر کا ظلم اس کی بہت بڑی وجہ حرام خوری بھی ہے ایسے لوگ کم جو حلال پر اکتفا کرنے والے اکثر گھروں میں حرام داخل ہو چکا بعض لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ نماز پڑھتے ہیں ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں ہم مسجدیں اور مدرسے بناتے ہیں لہذا ہمارا حرام یہ معاف ہو جائے گا ایسا نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کو یہ حرام معاف نہیں ہوگا وہ حرام جسے مسجد کی تعمیر میں لگایا جائے مدرسے کی تعمیر میں لگایا جائے شفا خانے اور ہسپتال اس کے ذریعے سے بنائے جائے اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر حرام پیسہ خرچ کرتے ہے اور اس میں ثواب کی نیت رکھتے ہیں ثواب کی اللہ کی رضا کی نیت تو اس کے کفر کا اندیشہ ہے کہ حرام دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہوگا کفر کا اندیشہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سود کھانے والے ہیں یہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کا حال کھبتوں جیسا ہوگا دور سے پہچان لیے جائیں گے اللہ فرماتے یہ کیوں سزا ملے گی ضال کبھی اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے تجارت بھی تو سود کی طرح ہے وہ کہتے ہیں کہ تجارت کا مقصد کیا ہے نفا کمانا تو سود کا مقصد کیا ہے نفا کمانا تو دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں اللہ نے جواب دیا بلّی اب ہر رمر ربا مختصر سا جواب ارے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اللہ نے تجارت کو بے کو خرید و فروخت کو حلال کیا اور ربا اور سود کو اللہ پاک نے حرام کیا جس چیز کو اللہ نے حلال کیا یقیناً اس میں مصلحتیں ہوں گی اس میں فوائد ہوں گے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس میں نقصانات ہوں گے اس میں خباستیں ہوں گی اس میں غلازتیں ہوں گی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی دونوں میں بہت فرق تجارت جو کی جاتی ہے وہ اپنی ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لیے اور سود کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر حاصل کیا جاتا ہے تجارت سے سرمایہ گردش میں رہتا ہے جبکہ سود کی وجہ سے سرمایہ چند ہاتھوں میں مرتک ہو جاتا ہے سن کے کہا جا رہا ہے کہ آج پوری دنیا پر چند ہزار افراد قبضہ کیے ہوئے ہیں ہوئے ہیں معیشت پر بھی اور سیاست پر بھی تاجر بہادر ہوتا ہے خوددار دار ہوتا ہے وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرتے ہے اس کو نفع کی بھی توقع ہوتی ہے اور بعض اوقات نقصان کا بھی احتمال ہوتا ہے جبکہ سود خور بزدل ہوتا ہے وہ خود غرض ہوتا ہے وہ صرف نفع کا امیدوار ہوتا ہے نقصان کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ کہ وہ شریک مسرت تو ہونا چاہتا ہے لیکن شریک غم نہیں ہو سکتا تو دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے تجارت اور سود تجارت کی وجہ سے مقابلے کا ماحول پیدا ہوتا ہے محنت کا ماحول پیدا ہوتا ہے جبکہ سود کی وجہ سے مفت خوری کا اور خود گردی کا ماحول پیدا ہوتا ہے تجارت میں جو نفع ہوتا ہے وہ کسی چیز کے بدلے ہوتا ہے لیکن سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ کسی چیز کا عوض وہ نہیں ہوتی ہے لہذا ان کا یہ کہنا کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے یہ سوائے ہٹ درمی کے اور کچھ نہیں اور پھر ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سود یہ تجارت کی طرح ہے بلکہ یوں کہا کہ تجارت سود کی طرح ہے ہمارے ہاں اس کو یوں کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ سود کو مقیس بناتے اور تجارت کو مقیس علیہ بناتے سود کو قیاس کرتے تجارت پر انہوں نے تجارت کو قیاس کیا سود پر ان نمل بئی او ارے تجارت بھی تو سود کی طرح ہے گویا کہ اصل چیز کو سود ہے اور تجارت کو اس پر قیاس کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جیز ہے تو وہ بھی جیز تو اللہ نے فرمایا کہ بحل اللہ البرمر ربا اور اللہ نے بے کو حلال کیا اور اللہ نے ربا کو حرام کیا لہذا دونوں برابر نہیں ہو سکتے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہو وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتی جس چیز کو اللہ نے ربا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہٹ دربی جب انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے تو اس کو گندی چیز بھی اچھی معلوم ہوتی ہے بہت سے لوگ ہیں جناح کو بھی نکاح پر قیاس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نکاح کا مقصد بھی قزائے شہوت ہے اور زنا کا مقصد بھی قزائے شہوت لہذا نکاح کے جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں بہت سے لوگ ہیں کہ وہ شراب کو بھی ایک عام مشروب پر قیاس کرتے ہیں دوسرے مشروبات حلال تو شراب بھی حلال ہونی چاہیے تو جب انسان کا ذوق اور مزاج بگڑ جائے تو اسے خباست میں تہارت نظر آتی ہے اس کو بدی میں اچھائی نظر آتی ہے ہمن جا اہ مو عزت ربی فلحما شرف جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی پھر وہ سودی لین دین سے باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا وہ اسی کا ہے اللہ کہتے ہیں کہ جس نے میرا کلام سنا میرا حکم سنا کہ میں نے سود کو حرام قرار دیا ہے پھر وہ سود گوری سے باز آ گیا تو جو ہو چکا وہ ہو چکا جو لے چکا وہ لے چکا آئندہ کے لیے وہ توبہ کر لے لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا وَأَمْرُهُ إِلَ اللَّهُ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے سود سے توبہ کر لی تو اللہ کہتے ہیں جو ہو چکا ہو چکا جو لے چکا وہ لے چکا وہ اسی کا ہے لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے یعنی دیکھا جائے گا کہ اس نے اخلاص کے ساتھ اور سچے دل سے توبہ کی ہے یا صرف دکھاوے کے لیے توبہ کی ہے اگر تو سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ اس کے پرانے جرائم کو معاف کر دے گا اور اگر سچے دل سے توبہ نہیں کی دنیا کو دکھانے کے لیے توبہ کی ہے اور ڈرامہ کیا کہ میں سود خوری سے باز آ گیا اور حقیقت میں باز نہیں آیا تو اللہ فرماتے کہ اس کا معاملہ میرے حوالے ہے ممن آدا اصحاب النار اور جو لوگ آئندہ سود خوری کے مرتکب ہوں گے یہی دوزخ والے ہیں یہی آگ میں جانے والے ہیں ہم خالدون یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ تو میرے بزرگوں اور دوستو زمانے جاہلیت میں جو لوگ سودی کاروبار کرتے رہے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں ہمارے لیے قرآن بتدریج نازل نہیں ہوا ہمارے ہمارے سامنے تو پورا کا پورا قرآن آیا ہے ہم میں سے جو کوئی سود خوری کرتا ہے تو اللہ کی وعید ہے اس کے لیے رمن عدف کا صاحب النار جو سود خوری کریں گے وہ دوزخ میں گانے والے ہیں وہ آج کے مستحق ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یمحک اللہ میوربی صدکات اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ بتا رہے ہیں کہ سود کی وجہ سے صرف اخروی عذاب نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں بھی بے برکتی ہوگی سود خور کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرا سرمایہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ سوچ غلط ہے سود کی وجہ سے سرمایہ بڑھتا نہیں گھٹتا ہے اور بظاہر صدقہ کی وجہ سے سرمایہ گھٹتا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں کہ صدقات کی وجہ سے سرمایہ گھٹتا نہیں بڑھتا ہے یہ عجیب بات ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ سود کی وجہ سے تو سرمایہ بڑھتا ہے اور اللہ کہتے نہیں گھٹتا ہے اور صدقات کی وجہ سے زکات کی وجہ سے انفات کی سبیر اللہ کی وجہ سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ سرمایہ گھٹتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ نہیں سرمایہ بڑھتا ہے ایک ایمان والے کی سوچ یہ کہ حق اور سچ وہی ہے جو اللہ نے کہا سود کی وجہ سے سرمایہ گھٹتا ہے بڑھتا نہیں صدقات کی وجہ سے سرمایہ گٹتا نہیں بڑھتا ہے یہ گھٹنا اور بڑھنا یہ کئی اعتبار سے ہے نمبر ایک بظاہر دنیا میں سود خور کے اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑوں روپیہ ہوگا لیکن جب آخرت میں اٹھے گا تو اس کے اکاؤنٹ میں ایک روپیہ بھی نہیں ہوگا اس کا اکاؤنٹ بالکل خالی ہوگا اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی میں تو اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے لیکن آخرت میں دیکھا تو اس کے اکاؤنٹ میں سوائے گنا کے اور کچھ بھی نہیں